السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هاديل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فن خير الحديث كتاب الله وخير الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر العمول وكل وک اللہ محد فطم بدع وكل اللہ بدعۃ غل وک آج کے خطبہ جمعہ کے خطیب کا نام ہے شیخ ڈاکٹر علی عبدالرحمن الحدیفی حافظ الله اور آج کا موضوع کیا تھا جی آج کا موضوع کیا تھا شکر ادا کرنا آج کا موضوع کیا تھا اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ان کا آج کا موضوع تھا سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و شناب بیان کی اور کہا کہ تمام تعریفیں بلند و بالا اور علم و قدرت والے اللہ کے لیے ہیں یہاں پہ انہوں نے اللہ کی تین صفات بیان کر دی ہیں بلند بالا اللہ اوپر ہے بلند ہے نمبر دو اللہ علم والا ہے نمبر تین اللہ قدرت والا ہے میں اپنے رب کی حمد و صنا بیان کرتا ہوں زہری اور باتنی تمام نعمتوں پہ اس کا شکر بجا لاتا ہوں اس کی نعمتوں پہ دائمی شکرانے کی توفیق بھی مانگتا ہوں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ساتھ کیا کرتا ہوں یہ نئی چیز کیا کہی ہے انہوں نے کہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اللہ مجھے شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بر حق نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی طرف لوڑ کر جانا ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد اللہ کے بندے رسول اور اس کے خلیل ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بشیر و نذیر ہیں کیا مانا کہ بشیر و نذیر ہیں اس کا کیا مطلب ہے بشیر و نذیر ہیں بشیر خوشخبری دینے والے نذیر ڈرانے والے خوشخبری کس چیز کی جنت کی جو اچھے اعمال کرے اسے جنت ملے گی اچھا بدلہ ملے گا اللہ کے چہرے کا دیدار نصیب ہوگا اور جو برے اعمال کرے اسے آپ ڈرانے والے ہیں جہنم کی آگ سے اللہ کے غذب سے میرے بھائیو یہ خطبہ جمعہ ہے جو آج آپ نے سنا ہے بیٹھ جائیں ورنہ آپ تھک جائیں گے خطیب صاحب نے آپ سے کیا کہا ہے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں کہتے ہیں کہ آپ بشیر و نذیر بھی ہیں روشن چراغ بھی ہیں اللہ آپ پر آپ کی اولاد پر اور اپنے مال و جان کے ساتھ غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والے صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے حمد و سلاد کے بعد تکوا اللہی اختیار کرو تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکو اور جنت حاصل کر سکو اور غضب اور عذاب الہی سے بچ سکو اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی عام و خاص نعمتوں کی یاد دہانی کرواتا ہے اللہ بار بار قرآن پاک میں بتاتے ہیں نا کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا تمہیں یہ نعمت دی اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں بار بار تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تاکہ اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی عام و خاص نعمتوں کی یاد دہانی کرواتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تو احسان جتانا کس کی صفت ہے اللہ کی اگر بندہ بندے پہ احسان جتائے تو یہ کبیرہ گناہ ہے بندے کو اجاز نہیں ہے دوسرے بندے کو اوپر احسان جتائے کہ فلاں وقت پہ تم پھنسے ہوئے تھے میں نے تمہاری مدد کی تھی نہیں یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کے نام ہے المنان کیا احسان کرنے والا تو یہ اللہ کی صفت ہے اللہ نے فرمایا یا یامت اللہ علیکم اے لوگوں تم پہ جو انعام اللہ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو کیا اللہ کے سوا کو اور بھی خالق ہے جو تمہیں اسمان و زمین سے رزق دیتا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یعنی کہ جو نیمتیں بیچتا ہے جس کا رزق کھاتے ہو معبود بھی وہی ہے جس کا کھاتے ہو سیدا بھی اسی کو کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو تم کہاں بہکتے جا رہے ہو اسی طرح اللہ نے فرمایا وقت اللہ علیہ تم اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی نعمت اور اس عہد کو یاد کرو جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے آپ جانتے ہیں نا کہ ہم سب لوگ جب روح کی شکل میں تھے دنیا میں بھی نہیں آئے تھے اللہ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ ہم سے اہد لیا گیا تھا کہ عبادت کس کی کرنی ہے اللہ کی کرنی ہے اللہ نے فرمایا اَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ضَاهِرَةً وَبَاطِنَا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اسمن و زمین کی سب چیزیں تمہارے لئے مسخر کر دی ہیں اور تمہیں زہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں غریب سے غریب بھی آدمی ہے اس کے اوپر اللہ کی نیمتوں کی بارش ہے آنکھیں ہاتھ پاؤں گھر زمین آسمان بارش ہوا پانی یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالی نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ سب نعمتیں میری طرف سے ہیں تاکہ ہم اللہ کی بندگی اور شکریہ کے معاملے میں حق ادا کر دیں اللہ تعالی سے مزید نعمتوں کی چاہت رکھیں اللہ نے فرمایا وما بكم من نعمه فمن الله تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا ما اصابك من حسنت فمن الله آپ کو جو بھی بلائی ملے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابك من سيئه فمن نفسك اور جو بھی برائی پہنچے تو وہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے ہے اگر آپ کو اچھا مکان ملا ہے تو کس کا فضل ہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اچھی بیوی ملی ہے کس کا فضل ہے آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اچھی اولاد ملی ہے اللہ کا فضل ہے آپ کا کوئی کمال نہیں ہے لیکن اگر گھر گر جائے گھر میں آگ لگ جائے تو پھر یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے لیکن سبب کون بنا ہے خود آپ بنے آپ کے گنا آپ کے کرتوت آپ کی گندی حرکتیں ان کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے چنانچہ انسان کے ساتھ ہونے والی ہر بلائی ہر لحاظ سے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے آپ کہیں گے کہ جو مکان ملا ہے وہ بھی تو میری نمازوں کی وجہ سے ملا ہے صحیح ہے نہیں یہ جتنی آپ نے عبادت اب تک کی ہے یہ اللہ کی ایک نعمت آنکھ کا عوض نہیں ہے ساری آپ کی عبادت ملا کر اللہ کی ایک نعمت ایک آنکھ کا عوض نہیں ہے تو ابھی تو پرانی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکا نئی نعمتوں کا عوض کیسے ملے گا وہ اللہ کا فضل ہے چنانچہ انسان کے ساتھ ہونے والی ہر بلائی ہر لحاظ سے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اور برائیاں خود انسان کی وجہ سے ہیں جب کہ اللہ نے انہیں ہمارے مقدر میں لکھا ہوتا ہے تاہم اللہ کسی پہ بھی ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا میرے بھائی جائیں ہیں تھک جائیں گے آج کیا خطبہ ہے یہ بیٹھ جائیں آرام سے سن لیں اللہ آپ کو زائے خیر دے چنانچہ لوگوں کو کافی نعمتوں کا ادراک ہوتا ہے ان کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جنہیں انسان جانتے ہیں لیکن اکثر نعمتوں سے انسان نا رہتے ہیں ہمارے اوپر اللہ کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن سے ہم نواقف ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پیٹ کے اندر کتنی مشینری کام کر رہی ہے ہمارے فائدے کے لیے یہ میدا اندر کیا کر رہا ہے یہ آنتیں اندر کیا کر رہی ہیں پتا کیا کر رہا ہے دل کیا کر رہا ہے گردے کیا کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو یہ میں نے اشارہ کیا ہے چند نعمتوں کی طرف اور ہمارے گند گروں کے اندر کتنی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اے انسان کتنی ہی نعمتوں سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اور تمہیں شعور ہی نہیں اور کتنی مصیبتیں اللہ نے تم سے دور کر دی ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں کتنی مصیبتیں ہیں جو تمہارے اوپر آنے والی تھیں اللہ نے دور کر دی تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالی نے انسان کی حفاظت کے بارے میں فرمایا لہو مواقع امر اللہ کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں کتنے ایکسیڈنٹ ہیں جن سے ہم بچے کتنی ہی مصیبتوں سے ہم بچے اللہ کے جو فرشتے ہیں انہوں نے ہمیں بچا لیا جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا سخر الکما فسماوات یو مافل اردی جمی اللہ نے زمین و آسمان اور تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہوں یہ آسمان چھت بنا ہوا آپ کے لیے اللہ کی وجہ سے یہ سورج روشنی دیتا ہے کس کی وجہ سے اللہ کے حکم سے یہ چاند رات کو روشنی دیتا ہے اللہ کے حکم سے یہ زمین آپ کے لیے بچھونا بنی ہوئی ہے اللہ کے حکم سے جسم کے بہت سے آزاد انسان کے ارادے کے بغیر بدن کے مفاد اور اس کی زندگی کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کیوں جی گردہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے ہم اس کو آڈر دیتے ہیں نہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے لیے وہ کیا کر رہا ہے تو خطیب صاحب کہہ رہے ہیں جسم کے بہت سے آزاد انسان کے ارادے کے بغیر بدن کے فائدے اور انسان کی زندگی کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اللہ کا فرمان ہے وہ فی انسکم افلا تب سرون تمہاری ذات میں تمہارے بدن میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو میرے بھائی جب ہم سوئے ہوتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جاگتے ہیں تو کھل جاتی ہیں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں اس کے اوپر کس کا حکم چل رہا ہے اللہ کا چل رہا ہے ایک ایک نعمت کے اوپر غور کریں اب یہ دیکھیں یہ ہاتھ میں ہلا رہا ہوں یہ کس کا کمال ہے اللہ کا کیا کوئی بٹن ہے جس کے اوپر میں نے ہاتھ ڈالا ہے نہیں میں سوچتا ہوں ہاتھ کام کرتا ہے سوچتا ہوں رک جاتا ہے یہ سب اللہ کی نشانیاں میرے بھائی پیشاب کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں بٹن دبائے بغیر پیشاب رہا آ ہے اور کئی دفعہ تیز پیشاب آیا ہوتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کبھی پیشاب کریں تکلیف ہوتی ہے لیکن باہر نہیں نکلتا میرے بھائی یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں ڈھیر سا کھانا کھا لیتے ہیں اب کیا میدے کو ہم آرڈر دیتے ہیں کسی ہضم کرو خود ہی اللہ کی طرف سے کام شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن تعدو نعمت اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے بے شک انسان بہت ظالم ہے بہت نہ ہے اس اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا عبادت کا حق ادا نہیں کرتا بلکہ کوئی نہ کوئی بکرا اللہ کے سوا کسی قبر والے کے نام پہ ذبح کر رہا ہوتا ہے ظالم نہیں تو اور کیا ہے جو انسان نعمتیں شمار کرنے سے عاجز ہے وہ اکثر نعمتوں سے بھی نہ واقف ہے اللہ تعالی ہمیں نعمتیں اس لیے عنایت کرتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ کی اطاعت کریں زمین کی آباد کاری میں حصہ لیں زمین کی اصلاح کے لیے کام کریں اللہ کا فرمان ہے کدا علیم نیا کم اللہ کم تسلمون وہ اللہ تم پہ اسی طرح اپنی نعمتے مکمل فرماتا ہے تاکہ تم اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وخرج کم امبنی کم لات اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا لاتم سیا تمہارے پاس ذرا بھی علم نہیں تھا یہ شعور کس نے دیا اللہ نے تمہارے کان بنائے سننے کے لیے تمہاری آنکھیں بنائی دیکھنے کے لیے تمہارے دل بنائے سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے اللہ کم تشکرون اللہ نے یہ ساری نعمتیں کیوں دیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تو یہ میرے بھائی اللہ نے بتا دی یہاں پہ یہ کان یہ آنکھ یہ دل کس لیے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا جائے اللہ کی نافرمانی کے لیے یہ کان اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس سے گانے سنیں یہ آنکھیں اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس سے حرام کردہ چیزیں دیکھیں عورتوں کی گندی تصویریں دیکھیں گندی فلمیں دیکھیں نہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں وہ کام کرنے کے لیے جن پہ اللہ رادی ہو نیمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے چند چیزیں ضروری حسیت رکھتی ہیں نیمتوں کی بنا پہ نعمتیں ادا کرنے والے سے محبت کی جائے کیوں میرے بھائی اللہ سے محبت ہے آج کوئی بیوی سے محبت کا نام لیتا ہے کوئی ماں سے محبت کا نام لیتا ہے کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے کوئی مال سے محبت کرتا ہے کوئی ملک سے محبت کرتا ہے کوئی ملک کے جھنڈے سے محبت کرتا ہے کوئی ملک کے آئین سے محبت کرتا ہے کوئی ولیوں سے محبت کرتا ہے اور اچھی بات ہے کرنی چاہیے کوئی نبیوں سے محبت کرتا ہے نبیوں سے محبت واجب ہے ضروری ہے لیکن اللہ سے محبت کا کوئی نام بھی نہیں صاحب سے محبت کس سے ہونی چاہیے اللہ سے ہونی چاہیے نبی اسلام سے محبت اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ نے کہا ہے اصل محبت کس سے اللہ سے نیمتوں کی بنا پہ نیمتیں عطا کرنے والے سے محبت کی جائے نیمتوں کی نوازش پہ اللہ کے لیے خوشوخو اختیار کیا جائے اللہ کے سامنے جک جائیں اس بات پہ دلی یقین رکھا جائے کہ ہر نعمت ہر لحاظ سے صرف اللہ کا احسان ہے اور کچھ نہیں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ نہ کہا جائے میرا ہنر ہے میں نے چار سال میڈیکل کی تعلیم حاصل کی تو میں ڈاکٹر بنا ہوں یہ میرا کمال ہے نہیں کس کا ہے اللہ کا بندے کا اس سلسلے میں اللہ پہ کوئی حق نہیں ہے زبان کے ذریعے نعمتوں پہ اللہ کی ہم دو سنا بیان کی جائے یہ نعمتوں کے حقوق ہیں اللہ سے محبت کی جائے اللہ کے سامنے خوشوخصوص تیار کیا جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ ہر نعمت اللہ کا احسان ہے میرا کمال نہیں اور ان نعمتوں کے اللہ ان نعمتوں کے اللہ کے ہم دوست نہ بیان کی جائے کوئی آپ سے کہے یار آپ کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر چار پانچ واقعات بیان کرنا شروع کر دیں ہاں فلاں لڑکی میرے اوپر مر مٹی تھی نہیں یہ بات کریں کہ اس میں میرا کیا کمال ہے آنکھیں خوبصورت ہیں تو کس نے دی ہیں میں نے نہیں بنائی یہ اللہ کا فضل ہے جی آپ کا مکان بہت زبردست ہے جی میرا کوئی کمال نہیں کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے جی آپ کا عہدہ بہت بڑا ہے جی میرا کوئی کمال نہیں کس نے دیا ہے میرے جیسے تعلیم یافتہ بہت سے ایسے عہدے کی تلاش میں پھر رہے ہیں نہیں ملتا مجھے ملا ہے کس نے دیا ہے اللہ نے دی میرا کوئی کمال نہیں ہے انہیں اللہ کا فقیر و محتاج بن کر قبول کیا جائے یہ نیم کیا آپ قبول کریں اللہ کا کیا بن کر میں فقیر تھا محتاج تھا اللہ نے نعمت دے دی یہ کہ میں حقدار تھا حقدار نہیں تھا میں محتاج تھا اللہ نے قلم کر دیا ہے نیمتوں کی قدر کی جائے انہیں ضائع نہ کیا جائے ان کی توہین نہ کی جائے اور انہیں وہاں استعمال کیا جائے جہاں اللہ پسند کرتا ہے ان نعمتوں کو کہاں پہ استعمال کیا جائے جہاں اللہ اگر آپ کا گھر بہت وسیع ہے آپ اس کے ان کو پروگرام رکھنا چاہتے ہیں تو درس رکھیں قرآن کا درس رکھیں نبی اسلام کی حدیث کا لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ تو وہاں پہ ڈانس کے پروگرام کر رہے ہیں تو یہ نعمت کا شکر نہ ہوا یہ تو آپ رب کو ناراض کر رہے ہیں اولاد نے اللہ نے آپ کو دی ہے بڑی خوبصورت بڑی ذہین اللہ کا شکر ادا کریں کیا کریں ان کو نمازی بنائیں قرآن کی تعلیم دیں انہیں بتائیں کہ ان کا رب کون ہے انہیں بتائیں رب کا شکر کیسے ادا کرنا ہے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے کس مسجد میں جا کے ادا کرنی ہے لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے نہ نماز پہ لگایا نہ مسجد کا راستہ دکھایا نہ تلاوت سکھائی اور ایک انگلش کے اوپر زور ہے میڈیکل کی تعلیم کے اوپر زور ہے ہمیں اس کو پر اطراف نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت کون دے گا اللہ کے بارے میں کون بتائے گا چنانچہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو وہاں استعمال کرے جہاں اللہ کی رضا ہو انہیں اپنے وجود پہ دین قائم کرنے کے لیے مددگار بنائے ان کے ذریعے فرید و واجبات ادا کرتے ہوئے مخلوق کے ساتھ برتاؤ رکھے تو ایسا شخص نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کامیاب ہے نعمتوں کو ذریعہ بنائیں اللہ کے حقوق ادا کرنے میں اللہ نے مال دیا ہے جی بیوہ کو اس کا حق دیں یتیم کو اس کا حق دیں غریب کو اس کا حق دیں مہمان کو اس کا حق دیں اللہ نے آپ کو علم دیا ہے جی ہاں آج اس کو بتائیں کل اس کو قرآن پاک ایس سکھائیں کل اس کو کلما سکھائیں جو آپ کو نعمت ملی ہے اس نعمت میں اللہ کا حق ادا کریں جو شخص اللہ کی نعمتوں کو وہاں استعمال کرے جہاں اللہ ناراض ہوتا ہو یا ان نعمتوں سے متعلق واجب حقوق ادا نہ کرے تو ایسا شخص ناشکری کا مرتکب ہوگا ان نعمتوں کی وجہ سے غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے شیطان کسی کے دل میں یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ وہ ان نعمتوں کی وجہ سے دوسروں پہ فوقیت رکھتا ہے اور اسے یہ نعمت اس لیے عنایت کی گئی ہے کہ اس میں دوسروں کے مقابلے میں امتیازی صفات ہیں نہیں محض اللہ کا کرم ہے یہ بعض نشین رہے کہ اللہ تعالی خیر و شر کے ساتھ شاکر و صابر لوگوں کو ممتاز کرنے کے لیے ازمائش کرتا ہے اللہ تعالی ازمائشیں کرتا ہے کیونکہ نصف ایمان شکر ہے اور نصف ایمان کیا ہے صبر ہے نعمتیں دے کے اللہ دیکھتا ہے کہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا مصیبتیں بھیج کے اللہ دیکھتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ایمان تب مکمل ہوگا جب آپ نعمتوں پہ اللہ کا شکر کریں مصیبتوں پہ صبر کریں اللہ کا فرمان ہے الم تر ان الفلک تدری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی ان فی ذلک لآیات لکل صبارن شکور کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے احسان سے سمندر میں کشتی چلتی ہے کس کے احسان سے میرے بھائی پانی میں کشتی چل رہی ہے کس کا احسان ہے کسی اور کا کمال نہیں ہے سمندر وسیع اور ڈوب جائے تو کیا کر لیں گے رک جائے تو کیا کر لیں گے ہَیں چلاتی ہیں یہ پیٹرول وغیرہ تو اب آیا پیٹرول بھی تو, پٹرول بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے اللہ یہ کشیا کیوں چلا رہا ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنی کچھ کچھ نشانیاں دکھائے اس میں ہر سابر و شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں تو میرے بھائی جہاز جب اڑے ہوا میں لے کر بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ موسیقی سننا شروع کر دیں میوزک سننا شروع کر دیں وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو کتنا قادر ہے ہوا میں یہ لوہا اڑ رہا ہے یا اللہ یہ تیرا کمال ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں میرے بھائی جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کی جانب لکھ بھیجا کہ نعمت عطا کرنے والے کا لوگوں پہ کم از کم یہ حق ہے کہ اس کی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے اگر آپ اللہ کی نعمت پہ الحمدللہ نہیں کہتے اللہ کی نعمتوں پہ نمازیں نہیں پڑتے تو کم از کم نعمت کو غلط جگہ پہ سمال نہ کریں یہ مال جو اللہ نے دیا ہے اسے حرام کاموں میں استعمال نہ کریں غلط کاموں میں استعمال نہ کریں نیمتوں پہ شکر ادا کرنے سے ایک بڑا مقام یہ ہے کہ مصیبتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے نیمتوں پہ شکر ادا کرنے والے پھر بھی مل جائیں گے امام صاحب کہتے ہیں اس سے بھی بڑا ایک مقام ہے وہ کیا کہ مصیبتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بیٹا لیتے ہیں میرے بھائیوں آپ بیٹوں والے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کس کا بیٹا لکھ دیا گیا ہو کلّا لینے والے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی کے فرشتے کسی کے بیٹے کی روح قبض کرتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا فرشتے سے کہتے ہیں یا اللہ الحمد الحمدللہ کہا اللہ کہتے میرے بندے نے الحمد ہے میں تم نے بیٹا لے لیا اس کا جگر گوشہ لے لیا اور اس نے الحمدللہ کہا ہے میرے اس بندے کا جنت میں محل بنا دو اور اس کا نام رہ دو ہاؤس جس نے اللہ کی ہم سنا بیان کی تھی نا تو اسی مناسبت سے مصیبتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے مصیبتوں پہ ہر حال میں الحمدللہ کہنا اور مسلمان نازل کردہ مصحب و مشکلات پہ اللہ کی حمد و دوسنا بیان کرے کیونکہ اس مرتبے کے لوگوں کو سب سے پہلے جنت میں داخلے کے لیے بلایا جائے گا اس لیے کہ ہر حال میں اللہ کی حمد و دوسرا بیان کرنے والے تھے تو اس سے پتا چلا میرے بھائی اگر دکان ایک ہی دکان تھی جس سے آپ کو رودی ملتی تھی اس کو آگ لگ گئی ہے تو واویلا کرنے کی بجائے اعتراض کرنے کی بجائے کیا کہیں الحمدللہ اللہ نے دی تھی اسی نے واپس لے لی وہ دے گا رزق اس نے مجھے دینا ہی دینا ہے یہاں سے دے یا وہاں سے دے اللہ تعالی نے ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم دیا چنانچہ فرمایا فتقرونی ادم وشکرولی اولا تک میرا شکر ادا کرو نہ مت کرو ایسے ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ تشکر اللہ نے ایک جگہ پہ بتایا ہے کہ وضو کرو پانی نہ ملے تو یم کر لو فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اپنی نعم تم پہ مکمل کر دے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ شکر کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لایا جائے جس کا اللہ پہ ایمان نہیں وہ نعمت کا کیا شکریہ ادا کر رہا ہے اللہ پہ ایمان لائیں اور نبی علی اسلاد اسلام کی رسالت کا شکر بھی یہی ہے جنہیں اللہ نے سب لوگوں کو یہ رحمت بنا کر بھیجا تھا کہ ان پہ ایمان لایا جائے اس کے بعد ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا الگ الگ شکریہ ادا کرنا ضروری ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں کوئی بھی نعمت چھوٹی نہیں ہے نعمتوں کی سب سے بڑی ناشکری شکریہ قرآن و سنت کا انکار ہے جو قرآن کو نہیں مانتا نب اسلم کو نہیں مانتا وہ اللہ کی نعمتوں کی کیا قدر کر رہا ہے اسلام کا انکار کرنے کی صورت میں کسی بھی نعمت کا شکر سود, مند، سود مند ثابت نہیں ہو سکتا اللہ کا فرمان ہے امن یقر بل ایمان فقط حبی کا جو ایمان سے انکار کر دے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے جو ایمان نہیں لایا جتنے بھی ہاسپٹل بنا لے یتیم خانے بنا لے اس کو اس کا فائدہ پاکو ہند میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رفائی کام کر رہے ہیں اور ان میں سے کئی بظاہر مسلمان بھی ہیں لیکن جب ان کے انٹرویو آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ایسی باتیں کرتے ہیں جو کفر ہیں جو کیا ہے جو کیا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا کفریہ باتیں کرتے ہیں اور ہم ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں غلط بہت مشہور و معروف شخصیت ہے رفائی میدان میں اس کا بڑا نام ہے لیکن جب بھی انٹرویو آتا ہے اس میں ایسی کفریہ باتیں کرتا ہے کہ اللہ معفرم تو ایسے لوگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ نے اللہ نے شکر گزاروں سے نیمتوں کے ہمیشہ رہنے اور ان میں اضافہ کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ کہتے ہیں ان شکر تم لذیذی ال شدید اگر شکر کرو گے تو میں اور دوں گا نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے شکر گزار ہی دنیا آخرت کی بلائیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اللہ نے فرمایا وسجی اللہ شاہرین ایسے ہی فرمایا پڑھ کے, کے حج کر کے صرف دنیا لینا چاہے اللہ کہتے ہم اسے دنیا دے دیں گے بہت سے میرے بھائی ایسے ہیں ہم, ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے تو بس ہمیں گھر مل جائے آخرت کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے یہ سن لے آئے دھیان سے جو دنیا کا ثواب لینا چاہے ہم اسے دنیاوی دنیا ثواب دیں گے اور جو آخرت کا ثواب لینا چاہے ہم اسے آخرت کا ثواب دیں گے اور ان قریب ہم شکر گزاروں کو جزا دیں گے میرے بھائی عبادت کا بنیادی مقصد اللہ کو رادی کرنا ہونا چاہیے رب رادی ہو جائے آخرت مل جائے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی ارادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن بنیادی ارادہ آخرت دنیا کا ہو آخرت آپ کو یاد ہی نہ ہو تو پھر دنیا میں ثواب مل جائے گا آخرت میں نہیں ملے گا شکر گزار ہی دنیاوی سزاؤں اور نقصانات سے نجات پائیں گے آخر کی تکالیف سے محفوظ رہیں گے اللہ نے قوم لوت کے بارے میں فرمایا اندار آلَ کیا ہم نے ان پہ پتھر برسائے کن پہ جی میرے ساتھ ہی ہے نا بزرگوں سے پوچھے میرے ساتھ ہی ہیں ہم نے پتھر کن پہ برسائے قوم لوت پہ لیکن لوت علیہ السلام اور ان کی آل کو ہم نے بچا لیا یہ ہماری طرف سے ان پہ احسان تھا اور ہم شکر کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں شکر کرنا انبیاء کرام جو ہیں یہ ان کا مقام ہے رسولوں کا مقام ہے اللہ کے مومن بندوں کا مقام ہے اللہ نے نور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان عبدن شکورا وہ شکر گزار بندے تھے کون نوح علیہ السلام ایسے ہی فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ شاکرا لئنعمی وہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے کون؟ دیکھیں بڑے بڑے نبی اللہ کی نعمتوں پہ شکریہ ادا کرتے ہیں نظر آتے ہیں اور میں اور آپ ایک اور مقام پہ فرمایا یا موسیٰ ان صفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخد ما آتیتک وکم من الشاکرین کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنا رسول بنا کر اور تم سے برائے راست کلام کر کے تمہیں تمام لوگوں پہ ترجیح دی ہے جو کچھ میں دوں اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ اور میرے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ اللہ کیسے کہہ رہے ہیں یہ موسا علیہ السلام سے جناب ایشا کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلاط اسلام رات کو اتنا لمبا قیام کرتے قیام سے کیا مراد ہے تجد کی نماز کہ آپ کے قدم مبارک سو جاتے کیا ہو جاتے سو جاتے ورم پڑ جاتا تو جناب ایشا نے آپ سے کہا آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں مجھے اور آپ کو اگر بتا دیا جائے کہ جنت پکی ہو گئی ہے تو ہم تو شاید نماز پڑھ ہی چھوڑ دیں اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جب یہ بشارت دی کہ آپ کی چھوٹی موٹی ساری لفظیں معاف ہیں قرآن میں آیا ہے تو آپ نے مزید حجت طویل کر دی تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو سکے شکر گزار لوگوں پہ اللہ تعالی خصوصی کرم نوادی فرماتا ہے جو دوسروں پہ نہیں ہوتی اللہ تعالی فرماتے ہیں وقد فتن بے بادنا ع صلی اللہ عالم شاکرین یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنا شکر ادا کرنے والے بندوں کو اللہ خصوصی طور پہ جانتا ہے اور ان پہ نعمتوں کی بارش کرتا ہے اللہ کی مخلوق میں سے شکر گزار لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد کم ہے کن کی تعداد کم ہے تو آپ نے پھر کس کو اپنا نمونہ بنانا ہے جی آپ نے نمونہ کس کو بنانا ہے شکر ادا کرنے والوں کو جو تھوڑے سے ہیں آپ ان کی طرف نہ دیکھیں یار وہ بھی نماز نہیں پڑتا وہ بھی روزے نہیں رکھتا میں اکیلا ہی کیوں رکھوں نہیں اللہ نے پہلے بتا دیا کہ وقلیل امی نے باد شکور کہ میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہے اے شکر گزار بندے ہمیشہ شکر و استقامت کی صفات سے متصف رہو کیونکہ جو اللہ کے ساتھ وفا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ وفا کرتا ہے شکر ادا کریں گے تو اللہ وفا کرے گا اللہ اور نعمتیں دے گا تمہیں شیطان پھسلانے میں کامیاب نہ ہونے پائے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شکر گزاری میں کمی کا شکار ہو جاؤ یا شکر گزاری سے نہ شکری کی جانب پلٹا ہو اور تمہاری حالت بہتر سے ابتر ہو جائے جو شخص دائمی شکر گزاری کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عنایت فرمائے گا اور جو گناہوں سے احتیاط میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات ابتری سے بہتری میں تبدیل فرما دے گا جو شخص نیکیاں کرنے میں برائیوں سے دور رہنے میں اللہ کی موافقت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات اپنے ذمے لے لیتا ہے اسے خاص توفیق اطاف فرماتا ہے اس کے تمام معاملات میں انجام خیر پیدا کر دیتا ہے چنانچہ جناب انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور نبی السلام روایت کرتے ہیں جناب جبریل سے اور جبریل سے ہم روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کون سی حدیث ہوئی حدیث کل سی اس میں کیا ہے جو میرے کسی ولی کی احانت کرے اللہ تعالیٰ کیا کہان سے جو میرے کسی ولی کی حالت کرے اس نے میرے خلاف الا جنگ کیا مجھے اپنے کسی بھی کام کرنے میں اتنا تردد نہیں ہوتا کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جتنا مجھے موت کو ناپسند کرنے والے اپنے مومن بندے کی روح قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے مجھے اس کی ناگواری پسند نہیں لیکن روح قبض کرنا بھی ضروری ہے میرے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن میں انہیں نیکی سے اس لیے روک دیتا ہوں کہ وہ اس نیکی کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہو جائیں گے چنانچہ خود پسندی کی وجہ سے ان کی نیکی برباد ہو جائے گی کسی وقت آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی اس میں بھی آپ کے ساتھ خیر ہوتی ہے کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بندے نے اگر ایک اور عمرہ کر لیا اس بار بھی دسواں عمرہ کر لیا بیسواں عمرہ کر لیا پچاسواں عمرہ کر لیا تو اس نے نارے لگانے میرے پچاس عمرے ہو گئے جب تکبر کرے گا سارے ضائع ہو جائیں گے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے آگے میرا بندہ فرائض پر عمل کر کے سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے اچھا نسخہ کیا ہے فرائض پہ عمل کریں لوگ کیا کرتے ہیں پانچوں نمازیں نہیں پڑھیں گے رمضان کے مہینے میں نماز تسبی پڑھنا شروع کر دیں گے فرد نماز نہیں پڑھو گے نماز تصبی کا کوئی فائدہ نہیں ہے فرد رودے نہیں رکھو گے نفلی روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرا بندہ اتنی نفل عبادت کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جس سے میں محبت کروں تو میں اس کی سماعت بسارت اپنے کنٹرول میں کر کے اس کا معاون حامی عناصر بن جاتا ہوں جس وقت مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں میرے کچھ بندوں کے ایمان کے لیے مال مناسب ہے سنیے میرے بھائی میرے کچھ بندوں کے لیے کہ ایمان کے لیے کیا مناسب ہے مال اگر میں اسے فقیر بنا دوں تو وہ بگڑ جائے گا جبکہ میرے کچھ بندوں کے لیے فقیری مناسب ہے اگر میں اسے امیر بنا دوں تو وہ بگڑ جائے گا اور میرے کچھ بندوں کے لیے بیماری مناسب ہے اگر میں اسے صحت دے دوں تو بگڑ جائے گا میرے کچھ بندوں کے لیے صحت مناسب ہے اگر میں اسے بیمار بنا دوں تو بگڑ جائے گا ہر کام میں اللہ کی کیا ہے تو ہر حالت میں کیا کریں اللہ کا شکر ادا کریں دیکھ لیں آپ بیمار ہیں اللہ جانتا ہے کہ اس کو سید دے دی تو کیا تماشے لگائے گا بیمار ہے تو دعائیں کر رہا ہے دم کر رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے اسی میں اس کے لیے خیر ہے اور کوئی اور ہے اس کے بیمار نہ ہونے میں خیر ہے اللہ کو پتا ہے یہ بیمار ہو گیا تو یہ اعتراض کرے گا شکوہ کرے گا اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی میں بندوں کے معاملات ان کے سینوں میں چھپے رازوں کے مطابق چلاتا ہوں کیونکہ میں جاننے والا خبر رکھنے والا ہوں اس ادیس کو امام تب نے روایت کیا ہے اللہ کے بندے تم ایسے شکر گزار بنو جن پہ اللہ تعالیٰ اپنی خیرات خوب برساتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ان کامیاب ہونے والے لوگوں میں شمولیت کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ان کامیاب ہونے والے لوگوں میں شمولیت کا حکم دیتا ہے فرمان ہے اللہ کا بل اللہ فعبد وکم من کرین اللہ کی عبادت کریں اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں اللہ نے قرآن مجید میں کچھ نعمتوں کا خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے کیونکہ ان کی خیر و برکت امت پہ قیامت تک جاری رہے گی ہمارے نبی علیہ السلام کی میرے بھائیوں بہت سے بھائی عمرے پہ آئے ہیں اور جہاں سے آئے ہیں وہاں ہر نماز کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے امام صاحب اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں جبکہ یہاں پہ نہیں ہوتی اور میں کل کے درس میں بتایا تھا کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے یہاں پہ سنیے نبی اسلام کیا بتا رہے ہیں ہمارے نبی اسلام کی مفید نصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں جناب معاذ سے آپ کیا کہہ رہے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے تم ہر نماز کے بعد کہا کرو ہر نماز کے بعد کیا کرنا ہے سن لیں کہا کرو اللہ معنی اعلی دکری کا وہ کا حسنی عبادت اللہ اپنا ذکر کرنے میں اپنا شکریہ ادا کرنے میں اور اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما یہ دعا بغیر ہاتھ اٹھائے آپ کیا کرتے تھے ایسے آپ کے اور اذکار ہیں وہ کرنے چاہیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عام و خاص نعمتیں موجود رہتی ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے اس کے لیے ہمیشہ ان نعمتوں کا خیال کریں ضیا ہونے سے بچائیں نعمتوں کو ذائل کرنے والے اسباب سے دور رہیں نعمتوں کو تحفظ کب ملے گا نعمتیں کیسے باقی رہیں گی فرمایا نیکیاں کرنے سے گناہ تر کرنے سے اور نعمت کا حق ادا کرنے سے نعمتوں میں سے ایک نعمت مال ہے روزی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے درس بھی ختم ہونے والا ہے پریشان نہیں ہونا نیم تو میں سے ایک نعمت کیا ہے مال ہے یہ درس بھی نعمت ہے میرے بھائی یہ درس نہیں ہوگا آپ کو کیسے پہتے چلے گا امام صاحب نے کیا کہا ہے نیم میں سے ایک نعمت کیا ہے مال ہے اور مالی نعمت کہا کہ یہ ہے کہ اس کی زکات ادا کریں میرے بھائی میں خبردار کر دوں بہت سے بھائی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ شاید میرے پاس مال کم ہے میرے اوپر زکات واجب نہیں ہے جبکہ غور نہیں کرتے ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت پاکستان میں آج کتنی ہے جی تقریباً 35-40 ہزار ہے کچھ زیادہ نہیں ہے تو اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اور ایک سال سے پڑے ہوئے ہیں تو زکاط واجب ہے اب اب آپ نے یہ گفتگو امام صاحب کی سننی یہ سوچ کے کہ میرے پاس بھی مال ہے یہ سوچ کے نہیں سننی کہ کسی اور کے لیے باتیں ہیں یا آپ کے لیے باتیں ہیں مالی نیمت کہا کہ یہ ہے کہ اس کی زکاط ادا کریں اپنے اوپر واجب خرچے ادا کریں بیگم کا خرچہ اولاد کا خرچہ والد صاحب کا خرچہ رشتے داروں کے حقوق ادا کریں نفری صدقات بھی دیں زکات دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے زکات دینے سے مال میں زکات چٹی نہیں ہے جرمانہ نہیں ہے زکات دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے برکت بھی آتی ہے نیز زکوات مال کو آفت سے بچاتی ہے تباہی و بربادی سے بچاتی ہے مال کے مال کو مصیبتوں سے بچاتی ہے زکات دینے سے انسان کا دنیا آخرت میں درجہ بھی بلند ہوتا ہے ایسے مال میں کوئی خیر نہیں ہے جسے زکوٰۃ واجب خرچے اور نفری صدقات پاک نہ کریں اللہ کا فرمان ہے خود من اموالہم صدقہ تواہرحمت بہا کہ ان سے زکوٰۃ لیں تاکہ ان کے مال پاک ہو سکیں ایک حدیث میں ہے صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی جو بھی مالدار شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی اور وہ اپنے مالک کے جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا میں تمہارا مال ہوں میں تمہارا خزانہ ہوں کیا فائدہ ہوا اس مال کا جو کل کو مصیبت بن گیا زکات غریبوں کا حق ہے اگر تمام مالدار افراد زکات ادا کریں تو کوئی بھی غریب نہیں رہے گا نیم تو کا شکر ادا کرنے سے فائدہ شکر گزار کو ہی ہوتا ہے جبکہ یہ شکریہ ادا کرنے سے غفلت کا نقصان غافل شخص کو ہی ہوتا ہے وہ من یشکر فینما یشکر نفسی ومن کفر فان الله غنی حمید اخر میں انہوں نے ایک حدیث بتائی کہتے ہیں کہ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ جو بھی صبح کے وقت یہ کہے صبحوں کے اذکار میں شامل کر لیں یہ بھی ذکر کہ اللهم ما اصبح بی من نعمہ او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا کہ اللہ مجھے یا تیری کسی بھی مخلوق کو صبح کے وقت کوئی بھی نعمت ملی ہے تو وہ تیرا احسان ہے تیری طرف سے ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہم دو شکر تیرے لیے ہے تو اس آدمی نے رات کا شکر ادا کر دیا اور جو یہ اللہ مجھے یا تیری کسی بھی مخلوق کو شام کے وقت کوئی بھی نعمت ملی ہے تو یہ صرف تیری طرف سے ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہم دو شکر تیرے لیے ہے تو اس نے دن کا شکر ادا کر دیا اللہ کا فرمان ہے نشکر لی والی والی دیکھ میرا بھی شکریہ ادا کرو والدین کا بھی شکریہ ادا کرو اور تم نے واپس میرے پاس آنا ہے اس کے بعد انہوں نے پہلا خطبہ ختم کر دیا پھر دوسرے خطبے کا شروع میں اللہ کی حمد و شناخ بیان کی اور پھر انہوں نے تقوی کا حکم نصیحت کی اور یہ بھی کہا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو اور پھر یہ ایٹ پڑی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نہ شکریہ کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اگر اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا یعنی کہ تمہارا ہی فائدہ ہوگا آگے آخر میں انہوں نے پھر یہ حدیث پڑھی کہ نبی السلام دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا بنا دے آمین تو کہتے ہیں کم از کم مجھے اپنا بہت ذکر کرنے والا بنا دے مجھے اپنے آپ سے بہت زیادہ ڈرنے والا بنا دے اپنی بہت اطاعت کرنے والا بنا دے اپنے لیے مر مٹنے والا بنا دے اپنی جانب رجوع کرنے والا بنا دے اے میرے پروردگار میری توبہ قبول فرما میرے گناہ دو ڈال میری دعا قبول فرما میری حجت ثابت کر دے میرے دل کو ہدایت دیے رکھ میری زبان کو درست کر دے میرے سینے سے کینہ نکال بہر کر میرے خیال میں اتنی دعائیں کافی ہیں ٹائم کافی ہو چکا ہے اللہ تعالی ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے یہ بیٹھنا قبول فرمائے اثر کے بعد انشاءاللہ درس کہاں پہ ہوگا وہاں ملاقات ہوگی رب العالمین کے حکم سے اس کی مشیت سے وہ آ خدا وان الحمد اللہ رب العالمین